صلی اللہ و السلام و علی یا نبی اللہ صلی اللہ و و علی آ یا نور اللہ صلی اللہ و علیه و الحمدللہ استوجال درس شفا شریف ہمارا جاری ہے قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی بابرکت معروف کتاب شفاء بالتعريف حقوق المصطفى صلى الله تعالی علیہ والہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ تعالی اس باب کے اندر یعنی باب رابع کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو بیان فرما رہے ہیں آج جو فصل درس ہم نے سننا پڑھنا ہے اس میں قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اور عظیم معجزے کو بیان فرمایا ہے جو بے مثل و بے مثال ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا شفا شریف کے شرح میں ملیہ طاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر محدثین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ سیدنا موسا علی نبی و علیہصلاطلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال درجے کا معجوزہ عطا فرمایا تھا بہت عظیم معجوہ عطا فرمایا تھا کہ آپ نے بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جب پتھر پر اپنا عصا مارا تھا تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے یقیناً ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ یوں پتھر پر لکڑی مارنے سے عصا مارنے سے زہرے کے پانی کے چشمے جاری نہیں ہوتے کہ بارہ چشمے جاری ہو جائیں یہ نہیں ہوتا ایسا لیکن اتنا ہے کہ پتھروں سے پانی بہرحال جاری ہوتا ہے پہاڑوں سے چشمے بہتے ہیں پرانے پاک میں فرمائے کے وا مل ہجاوتی لما یہ انہار پتھروں میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں تو پتھروں سے پانی کا جاری ہونا بہرحال یہ اس کا وجود تو ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اس پہ اصا مارا جائے پتھر پر یا لکڑی ماری جائے یا کوئی بھی چیز ماری جائے اس طرح تو اس سے پانی جاری ہو جائے یقیناً سید الموسا علی نبی و علیہ وسلاۃ السلام کا ایک عظیم و شان موجزہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سید الموسا علیہ نبیٰ و علیہ وسلاۃ السلام سے بدرجہ عتم معجوہ عطا فرمایا کہ آپ کی جو انگلیاں مبارک تھیں ان کے مابین ان کے درمیان سے پانی کے چشمے کئی مرتبہ جاری ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مجوزہ ایسا ہے کہ ہاتھوں سے پانی جاری نہیں ہوا کرتا کہ اس طرح پانی کے چشمے ہاتھوں سے جاری ہو جائیں اس لحاظ سے دیکھا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجوزہ سعید الموسا علی نبینہ و علیہ السلاط اسلام کے موجوزے سے بڑھ کر ہے بہت بڑا ہے اس سے تو اس حوالے سے قاضی اعظمالی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری حدیثیں ذکر کی ہیں خود ابتدا میں فرماتے ہیں کہ اور رحم اللہ جدا یعنی پانی کے جو چشم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے جاری ہونا ہے اور پانی کا کثیر ہو جانا ہے تو اس حوالے سے احادیث طیبہ بہت زیادہ ہیں فقصیر جدن بہت زیادہ ہیں حدیث نبع من, من حدیث مینہم ہم انس ان وبن مسین یعنی پانی کے چشمے جاری ہونے کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے صحابہ کی جماعت نے روایت کیا ہے جن میں سے حضرت انس بھی ہیں حضرت جابر بھی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سارے اس میں شامل ہیں سب سے پہلے قاضی مالک رحمتہ اللہ تلاڑے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ علہ کی حدیث پاک ذکر کر رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ زورہ کا مقام زورہ جو مدینے کے قریب تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ, وآلہ وسلم موجود تھے اثر کا وقت ہو گیا لوگوں نے پانی تلاش کیا تو پانی نہیں ملا حضور علیہ السلاط اسلام کی بارگاہ میں برتن لایا گیا تو حضور علیہ السلام نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضوح کرنا شروع کریں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرآیت الماء ینبع من بین اصابع میں نے دیکھا کہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ رہا ہے فتودع الناس حتی تودعو من عند آخریم لہذا لوگوں نے وضوح کرنا شروع کیا یہاں تک کہ تمام کے تمام لوگوں نے اس سے وسو کر لیا ایک روایت کے مطابق جب پوچھا گیا کہ کتنے افراد تھے تو آپ نے فرمایا کے اسی تھے اور ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ ستر افراد تھے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ جس میں آپ نے یہ واقعہ ذکر کیا چنانچہ قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ اتر ہی فرماتے ہیں حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءة عليه قال حدثنا القاضي عيسى بن سهل قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو عمر ابن الفخار قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك نضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمث الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتودعوا منه قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتبضأ الناس حتى تبضأوا من عند آخرهم ورواه أيضا عن عنس قتادت وقال بإناء فيه ما يغمز أصابعه أو لا يكاد يغمز قال كنتم قال كنا زهاء ثلاثمائة وفي رباية عنه وهم بالزوراء عند السوق و روا عیدابن انحسن عن و فی روایت عن عنہ وهم نحب من یعنی ایک تو یہ کہ وہ پانی اتنا تھا حضرت انس والی روایت کے اندر کہ برتن میں ہاتھ ڈالیں تو آپ علیہ اسلام کی جو انگلیاں تھیں وہ یا تو پوری ڈوب گئی اتنا تھا فقط انگلیاں ڈوبیں یا اتنا بھی نہیں تھا کہ انگلیاں پوری اندر جا سکیں اتنا معمولی پانی تھا لیکن حضرت علیہ کام کی انگلیاں رکھنی تھی کہ تمام کے تمام لوگوں نے اس سے وضو کر لیا اور ایک روایت کے مطابق وہاں پہ افراد یہ تین سو سے زیادہ تھے جن تمام نے اس سے وضو کر لیا اگلی روایت قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ کی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اسی طرح کی حدیث پاک روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کے پاس کچھ پانی موجود ہو بقیہ کچھ پانی موجود ہو تو آپ کے پاس پانی لایا گیا اور وہ ایک برتن کے اندر لایا گیا اور بالکل تھوڑا سا وہ پانی تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلاح اسلام نے اپنا دست اقدس مبارک کف اس کے درمیان رکھا برتن کے درمیان تو فج من ام بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو جس طرح حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کیا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضر اللہ اسلام کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوا شروع ہو گئے فرماتے ہیں قاضییاز مالک رحمۃ اللہ تعالی واما ابن مسعود ففي الصحيح عنه من روايه القمتا بينما نحن مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وليس معنى ماء فقال لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اطلب ممن معه فضل ماء فان اطي بماء فصببه في اناء مبارکہ سیدنا جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا چمڑے کا برتن رکھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کرنا شروع کیا تو لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور عرض کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے برتن میں رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دوبارہ اپنا ہاتھ اس برتن کے اندر ڈال دیا انہوں نے کہا کہ پانی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں تو حضر بجائے اس کے کہ کہتے کہ ٹھیک ہے میں استعمال نہیں کرتا تاکہ بچ جائے آپ علیہ اسلام نے اپنا ہاتھ دوبارہ ڈال دیا حضرت اللہ رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ ما او یفور من بین اصواب کا کہ حضور کا ہاتھ رکھنا تھا کہ اس برتن سے پانی ایسے جاری ہوا جیسے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں تو اب ان سے پوچھا گیا کہ کم کن تم اس وقت تم کتنے تھے اب حدیبیہ کے اندر ویسے مختلف روایتیں ہیں چودہ سو پندرہ سو اٹھارہ سو تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ لو کنہ میت الف لکفانا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے نا تو جس طریقے سے پانی جاری ہوا تھا وہ تمام کو کفایت کر جاتا ہاں کنہ خم سرا میتن ہم تھے اس وقت پندرہ سو کہ 1500 کو کفایت کرے کیا لیکن 1500 کو کفایت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر زیادہ ہوتے تو ان کو نہ ملتا ایک لاکھ بھی ہو جاتی تو سب کو مل جاتا فرماتے ہیں وہ في الصحيح ببنی سالب بن ابي الجعدي عن جابر بن رضي الله تعالى عنهم اكيشن ناس يوم الحدیبیا لوگوں کو حدیبیہ کے دن بڑی پیاس لگی ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بين يديه رقوه حضور اسلامستم کے آگے چمڑے کا چھوٹا سا برتن رکھا ہوا تھا فتوضع منها حضور نے کرنا اسے شروع کیا نا سشو ہو لوگ تیزی سے حضور اللہ ہمارے پاس صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے برتن کے اندر رکھا ہوا ہے فواد ان نبی اللہ علیہ وسلم فجعل الماء يفور من کا رفیق فقلت كم كنتم قال لو كنا 100000 لكفانا كنا 1500 یہاں تک یہ تین حدیثیں روایت کی ہیں اب اس حوالے سے ایک اور روایت جو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کے اندر مروی ہے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ غزوہ پیش آیا تھا غزوہ بواث کے نام سے غزوہ بواث کے نام سے اس کے ضمن میں کچھ باتیں امام مسلم کی اس حدیث پاک کے اندر ہیں کہ جس میں کئی معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے تھے اس میں سے یہ بھی تھا کہ حضرت رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وضو کا پانی لے کر آؤ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا پانی ملا کہ مشکیزے کا جو منہ ہوتا ہے اس پہ چند کترے تھے میں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گیا حضور علیہ السلا نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا قرآن سے پڑھا دعائیں پڑھی اللہ تعالی کی حمد و صنا کی کتن لا ما ہوا کیا پڑا مجھے معلوم نہیں ہے پھر اس کے بعد حضر علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ برتن ہیں بڑے بڑے لشکر کے نادی بھی جفنت رکھ بھی یہاں پہ جفنا گلف استعمال ہوا جس کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے, بڑے برتن لشکر کے بڑے برتن لے آؤ فرماتے فاتعی تو بھیا میں وہ برتن لے کردا بہنا <يَدَي> ان برتنوں کو حضور علیہ اسلام کے سامنے رکھ دیا وَذَكَرَ ان علیہ وسلم بسط الجفنة دی. کہ حضور علیہ السلط اسلام نے اس اس برتن کے اندر اپنے ہاتھ کو پھیلایا وہ فرو کا اس میں پھیلا دی وہ سب بچاڑی اب جو چند قطرے یا معمولی سا پانی تھا وہ اس برتن کے اندر ڈالا گیا حضور علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ بسم اللہ ہی کہ اللہ کے نام سے شروع کرو کالا حضرت جابر کہتے ہیں فرا یفور اساب کہ پانی حضور علیہ السلاط اسلام کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح بہنے لگا اور جیسے پانی ہنڈیا ابلتی ہے تو بعض اوقات گھوم جاتی ہے بہت بہت تیزی کے ساتھ اگر اس کو ابالا جائے تو گھومنے کی صورت بھی بن سکتی ہے فرماتے جفنت وسطارت حتیٰ ملاحت جو برتن تھا وہ پانی سے بھرنے لگا اور گھومنے لگا ہتھی ملات یہاں تک کہ وہ پورے کا پورا برتن بھر گیا اور حضور علیہ السلاط اسلام نے لوگوں کو پانی پینے کا حکم دیا تو تمام نے اس سے پیا ہتہ ربو یہاں تک کہ سارے کے سارے سیر ہو گئے چند کطرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جو چشمے جاری ہوئے اس کی وجہ سے گویا کے سب کو چند کتروں نے سیراب کر دیا اب اس بارے میں ملاقاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو قول علماء کے ذکر کیے ہیں اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگلیوں سے باقاعدہ پانی کے چشمے جاری ہوئے اور یہی کثیر علماء کا اکثر علماء کا جمہور علماء کا قول ہے بعض نے اگرچہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو زائد کر دیا وہی پانی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجوزہ ہی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ باقاعدہ حضر الصلاط اسلام کے ہاتھوں سے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے فرماتے ہیں وروية مثله عن أنس عن جابر وفيه أنه كان بالحذيبية وفي رواية عبادة بن الوريد بن عبادة بن الصامت عنه في حديث مسلم التغير في ذكر غزوة بواط قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ناد الوضوء وذكر الحديث بطول وأنه لم يجد إلا قطرة في أزلاء شجب فأطي به النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه فتكلم بشيء لا ادري ما هو وقال نادي بجفنة الركبي فاتيت بها فوضعتها بين يديه وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده في الجفنة وفرق اصابعه وصب جابدر عليه وقال بسم الله کما امرح صلی اللہ علیہ وسلم فراستارتلا حضرت جاب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ حل بقیہ احد الجت ان کے کیا کوئی باقی ہے کہ جس کو کہ حاجت ہو برتن تو سارا بھر گیا تھا اور لوگوں نے استعمال بھی کر لیا تھا کسی کو کوئی حاجت نہیں تھی فرفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے اس برطن سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور وہ برتن ویسے کا ویسا ہی برا ہوا تھا آگے ایک اور ذکر کرتے ہیں کہ وعن اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ان غیرها فِي وجعل الناس ثم اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو پانی کا ایک برتن آپ کے پاس لایا گیا اور عرض کی گئی کہ صرف یہی پانی ہمارے پاس رہ گیا تو حضر السلاط اسلام نے اس کے اندر اپنا ہاتھ رکھا اور پانی کے چشمے اس سے جاری ہوئے لوگ آتے جاتے اور اس سے وجود کرتے جاتے یہاں تک تمام کے تمام فارغ اسی طرح کی ایک روایت امام ترمی فرماتے ہیں مروی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بیان کیا یعنی تین صحابہ سے یہاں پر بیان کیا اور یہ فرمایا کہ حضرت عمران بن حسین سے بھی یہ مروی ہے لیکن آگ گفتگو کرتے ہوئے قاضی اعظم کی رحمت اللہ ہی تاڑے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ان صحابہ کرام علیہ ردوان نے دیگر صحابہ کے سامنے بیان کیا اور بات کو ان تمام کی طرف منصوب کیا کہ پندرہ سو تھے چودہ سو تھے تین سو تھے ستر تھے اسی تھے ان افراد نے ان جاری ہونے والے پانی کے چشموں سے وضو کیا اور سیراب ہو گئے سب کی طرف منصوب کر رہے ہیں اور یہ تمام کے تمام خاموش ہیں تمام کے تمام خاموش ہیں حالانکہ یہ صحابہ کرام علی مردوان وہ تھے کہ باطل بات پر کبھی خاموش نہیں رہتے تھے اگر کوئی بھی غلط بات کی جاتی بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب کی جاتی تو ہمیشہ اس کا رد کر دیا کرتے تھے کسی صورت بھی وہاں پر وہ خاموش نہیں رہا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صحابہ کرام علی مردوان جو اس واقعے کو سنتے رہے اور خاموش رہے یہ تمام کے تمام کس بات پر گواہ ہیں کہ یہ چاروں جو فرما رہے یہ بالکل حق اور سچ فرما رہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ اجماع سکوتی ہو گیا تمام کے تمام اس پر متفق ہوئے کہ یہ واقعہ بالکل ٹھیک اور درست ہے اسی لیے ماں میں سنت فرمایا کہ چند ایک مرتبہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے فقط ایک مرتبہ نہیں ہوا کہ ایک ہی مرتبہ پانی کے چشمے جاری ہوئے ہوں بلکہ مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ پانی کے چشمے جاری ہوتے رہے ہیں فرماتے ہیں جمو الحمت ال المحدی بی ان کانو اسکزیب ہی وم کانسکت ردا و اشاور الجما لہونا له, لَهُ. اسی سے ملتا جلتا ایک اور موجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے اس کے ذمن میں کچھ واقعات ذکر کرتے ہیں کہ ایک تو تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا اسی کے مشابے دیگر وہ مجزے ہیں کہ حضور علیہ السلاط والسلام کی برکت سے پانی تھوڑا تھا وہ کثیر ہو گیا <سلام> تھوڑا پانی آپ علیہ السلاط اسلام کی برکت سے کثیر ہو گیا اس پر بھی مختلف واقعات موجود ہیں کسی چشمے پر گئے کسی کنویں پر گئے کوئی برتن لائے گیا آپ علیہ السلاۃ والسلام نے اس میں کلی فرما دی اس سے وضو کر لیا تو اس سے پانی کثیر کثیر ہو گیا اس بات کو قاضی ازمال کی رحمت اللہ تلا اگلی فصل کے اندر بیان کر رہے ہیں چنانچہ وداوتی فیما روا مالک ان فلم انمو جبر فی, فی قصتی غزبتی تبوکن و ان ورد العین و حب ام مما ان مثل شروکی فضرت من من یعنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے پانی کے چشمے پھوٹ جانا اور آپ علیہ السلاط اسلام کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے چشموں کا جاری ہو جانا اور آپ علیہ السلاط اسلام کی دعا کی وجہ سے چشموں کا پانی کا جاری ہو جانا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا معاذ آز بن جبی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں امام مالک نے اس کو اپنی موت کے اندر روایت کیا کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا تو ہم ایک چشمے کے پاس اترے تو اس چشمے سے پانی اتنا آتا تھا جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے چسمہ باریک سا ہوتا ہے سے پانی اس میں سے نکلتا تھا تو یہ جمع کرتے جمع کرتے جاتے کچھ جمع ہو جاتا تو اس کو استعمال کرتے اب اتنا سا پانی دیکھ گیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کے وہاں پر اپنا منہ دھویا اور اپنے ہاتھ دھوئے وہ آدھو اب جو غسالہ باقی بچا ہاتھ دھونے کا یا منہ دھونے کا حضور علیہ السلط اسلام نے ڈال اس دیا فرماتے ہیں فجرت بیماں وہ جو جوتے کے تسمے کی طرح آ رہا تھا تیزی کے ساتھ پانی آنا شروع ہو گیا اور تمام کے تمام لوگ اس سے سیراب ہو گئے اور ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ جیسے چشمہ پھوٹتا ہے نا کسی مقام پر جب پانی تیز جاری ہوتا ہے تو تیز آواز آتی ہے اچانک پانی کہیں سے نکلے تو تیزی کے ساتھ آواز آتی ہے بارش میں بھی آسوں کا تیز آواز آ رہی ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق کی روایت کے اندر یہ ہے کہ پانی پھوٹا اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی آواز کی طرح تھی اتنی تیزی کے ساتھ وہ پانی جاری ہو گیا فرماتے ہیں کہ افی ابن اسحاق فن من پھر اس کے بعد حضرت بن جبل اللہ تعالیٰ عنہوں سے حضر السلط اسلام نے فرمایا کہ جو پانی جاری ہوا ہے نا اے معاذ اگر تمہاری زندگی باقی رہی تو یہاں پہ بڑے بڑے ہرے بھرے, بھرے باغ تم دیکھو گے پانی جاری ہو گیا ہے سبغات یہاں پر ا جائیں گے فرماتے ہیں ثم قال ان طالب بك حیات ان ترى ما هنا قد بريات یہ حدیث ہوئی دوسری حدیث حضرت برابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا قصہ وقت بیان کرتے ہیں اور وہاں پہ 1400 ایک روایت کے مطابق صحابہ تھے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چشمے کے پاس تھے کہ جس سے مشکل سے پچاس بکریاں بھی یہ سیراب نہیں ہو سکتی تھی اتنا پانی اس کے اندر تھا فنزہ نہ جتنا پانی تھا وہ بھی ہم نے نکال لیا اور اب اس میں کترا بھی باقی نہیں رہا حضور علیہ السلاط اسلام اس کے کنارے پر آ کر اس کی دیوار پر آ کر تشریف فرما ہوئے اور حضور علیہ السلاط اسلام کے لیے ایک ڈول لایا گیا حضور علیہ السلاط اسلام نے اس کے اندر اپنا لو دہن ڈالا اور دعا کی تو حضرت سلما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ اسلام کا دعا کرنا تھا یا آپ علیہ السلاط اسلام کا اس میں لواب دہن ڈالنا تھا فجاشت وہ کنواں ٹھاٹے ماننے لگا تیزی سے پانی اس میں نکلنے لگا انفسم خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلا دیا فرماتے ہیں وفی حدیث وسلمائی وحديثه أتم في قصة الحديبية وهم أربع مئة وبئرها لا تروي خمسين شاة فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها قال البراء وأطي بدلب منها فبسق فدع وقال سلمة فإما دعا وإما بسق فيها فجاشت فأرضوا أنفسهم وركابهم غیر فی غیر روایتی یعنی ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ حضر السط نے ایک مقام پر آ کر اپنا تیر گاڑنا تھا یعنی اس حصے میں یہ کنواں تھا جس کے اندر تیر گاڑا جس کے اندر اصلن پانی نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیر گاڑنا تھا کہ اس سے پانی اتنا بہنے لگا کہ تمام لوگوں نے پی بھی لیا اور اپنے اوٹوں کو بھی پلا کے بٹھا دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ذکر کرتے ہیں کہ وانا بي قطا دتا وذكر ان الناس شكوا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العطش في بعض اسفاره فداعب المذاتی فجعلها في دبنه ثم التقم فمها فالله اعلم ما نفث فيها املا فشرب الناس كل انا انہ کا مننی یعنی سیدنا ابو رضی اللہ تعالی کہ ایک سفر کے اندر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی کہ پیاس لگی ہے تو حضور علیہ السلاۃ اسلام نے وضو کا جو مشکیزہ ہوتا ہے یا برتن ہوتا ہے وہ منگوایا اور حضور علیہ اس کو نے بغل میں رکھا اور اس کا منہ مشکیزے کا منہ ہوتا ہے وہ اپنے منہ پر رکھا حضرت قطع کہتے ہیں وہ قطع کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضور اللہ نے اس میں اپنا لواب دہن ڈالا یا نہیں ڈالا بس حضور علیہ السلاط اسلام کا منہ اس پہ لگانا تھا کہ فشری ناس لوگوں نے اس میں سے اتنا پانی پیا کہ سارے کے سارے سراب بھی ہو گئے اور اپنے تمام کے تمام برتن اس سے بھر لیے حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ مجھے یہی خیال تھا کہ جیسا مشکیزہ جیسا برتن سات اس نے مجھ سے دیا تھا اس میں پانی اتنا ہی موجود تھا جس وقت مجھ سے دیا تھا اور اس وقت بہتر افراد تھے جو تمام کے تمام اس سے سیراب ہو گئے وروا مثله عمران بن حسين وذكر التبري حديث أبي قتادة على غير ما ذكره أهل الصحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم ممدا لأهل موتة عندما بلغه قتل الأمراء وذكر حديثا طويلا فيه معجزات وآيات للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه إعلامهم أنهم يفقدون الماء في غد وذكر حديث البضاء وفی کتاب یعنی سعیدنا ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت اور بھی ہے کہ حضور علیہ السلاۃ اسلام اہل موتا کی مدد کے لیے یعنی ان میں بڑے بڑے صحابہ کو بڑے بڑے سرداروں کو رومیوں نے قتل کر دیا تھا تو ان کی مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر گئے تو ایک طویل حدیث ذکر کی ہے جس میں حضور علیہ السلاط اسلام کے کئی موجزات ہیں اور اس میں حضور علیہ السلاط اسلام نے ان کو بتایا تھا کہ کل تمہارے پاس پانی نہیں ہوگا کل تمہارے پاس پانی نہیں ہوگا پھر اس میں یہی والی حدیث پاک ذکر کی کہ جس میں حضور حضر اللہ کے پاس یہ برتن لایا گیا اور یہ فرمایا کہ اس وقت تین سو سے زیادہ افراد موجود تھے جو اس برتن سے سیراب ہو گئے تھے اور اسی طرح حضرت رستاق اسلام نے سیدنا ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اپنا یہ برتن سنبھال کے رکھنا اس لیے کہ کل اس سے بڑی بڑی خبریں ظاہر ہوں گی جس میں سے ایک خبر یہ ظاہر ہوئی ہے مزید ایک حدیث مبارکہ جو امام مسلم نے بھی روایت کی ہے امام بخاری نے بھی روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو پانی ختم ہو گیا پانی موجود نہیں تھا تو حضرت اسلام نے دو صحابہ اکرام, بن حسین بھی تھے ان کو بھیجا کہ فلا مقام پہ جاؤ وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی تو اس کے پاس پانی ہوگا تو وہ ہمارے پاس لے آنا تو وہ گئے تو واقعی اسی مقام پر ایک عورت جا رہی تھی سفر کرتے ہوئے تو اس سے پوچھا کہ پانی کہاں پر ہے تو اس نے بتایا کہ آج سے اتنا فاصلہ ہے کہ کل وہاں تک پہنچو گے وہاں سے میں پانی لے کر آ رہی ہوں میرا قافلہ پیچھے رہ گیا تو اس کو کہا کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے وہ تھی کافرہ اس نے کہا کہ وہ جو صحابی ہیں بن حضر السط اسلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ چکے ہیں جبکہ حضر السلات اسلام ہمیشہ سے دین حق پر ہی تھے تو بہرحال اس نے اپنے گمان کے مطابق یہ کہا حضرت عمران بن حسین ندی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی ان کو حضور السطر آیا اس کے پاس دو مشکیز تھے پانی کے اب وہ مشکیزیں اس سے اتار لیے گیا اس کو بھی اونٹ سے اتار لیا گیا اب مشکیزوں کی مشکے کھولی گئیں اوپر سے اور وہ برتن کے اندر ڈالی جانے لگی صحابہ کرام آتے گئے برتن بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بھرتے گئے, بڑھتے گئے. یہاں تک کہ سب فارغ ہو گئے لیکن اس کا پانی ویسے کا ویسے ہی تھا اور وہ ٹک ٹکی باندھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی حضر علیہ السلط اسلام نے فرمایا کہ دیکھ لو ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ بھی کبھی نہیں کی ہمیں اللہ نے پلایا ہے اور اس کے بعد حضرت علیہ السلط اسلام نے صحابہ کو کہا کہ اس کو عطا کرو پھر سب نے کسی نے ستو دیے کسی نے کھجورے دیں اور ایک گٹڑی باندھی گئی اس اور بٹھا کے اس کے آگے وہ رکھ دی گئی پھر طویل واقعہ ہے کہ آخر کے اندر یہ عورت اور اس کی پوری قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اسی کو ذکر کرتے ہیں قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تلاڑے مین ضارک حدیث عمران ون حسین اسوبن صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب اتى شلون سي بعد اسفارهم فوجه رجلين من اصحابي واعلمهما انهما يجدان امراه بمكان كذا معها بعير عليه مزادتان الحديث فوجداها واتيا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في اناء من مزاده وقال فيه ما شاء الله ان يقول ثم اعاد الماء في المزادتين ثم فتحت ازاديها الناس اسقيتهم حتى لم قال عمران ولكن الحديث اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر رہے ہیں اب یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی طرح کے واقعات ذکر ہو رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں قاضی آز مالکی رحمۃ اللہ تعالی ان کو لکھ رہے ہیں لکھتے ہوئے آپ پر اٹتا تاری نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ خود بیان کر چکے ہیں کہ اس کتاب کا ہمارا مقصد کوئی غیر مسلموں پر ان چیزوں کی حجت قائم کرنا نہ نہیں ہے بلکہ اس کتاب کا مقصد پہلے ایمان کے ایمان میں زیادتی کرنا ہے یعنی ان کے ایمان کو قوی کرنا ہے حضرت السلاط اسلام کی محبت کو بڑھانا ہے اس لیے اس طرح کے واقعات بکثرت ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ علیہ السلاط اسلام کی عظمت آپ علیہ السلاط اسلام کے معجزات کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بڑھتی جائے اور جب بڑھے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اطاعت کروائے گی یعنی محبت جو ہوتی ہے یہ اطاعت کرواتی ہے تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کی طرف لے کر آئیں گے آپ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف لے کر آئیں گی اور یہی اس کتاب کا مقصد اصلی ہے فرماتے ہیں وَعن سلمت بن قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من اشرہ 410 یعنی حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اپ وضو کے لیے کو پانی ہے تو اپ کے پاس ایک شخص برتن لے کر آیا جس میں چند قطرے موجود تھے تھوڑا سا پانی موجود تھا تو حضور علیہ السلام نے ایک برتن کے اندر بڑے برتن میں اس کو ڈال دیا فرماتے ہیں کہ ہم تمام نے اس میں سے کیا اور تمام کے تمام اس سے ہم فارغ ہو گئے اور اس وقت ہم چودہ سو کے قریب افراد موجود تھے ٹھیک ہے بہت زیادہ پانی اس کے اندر ہو چکا تھا رہ فیصر فرسہ بہ فرعیب ابو بکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرافی فلم حتہ کالت سما فن سکبت فمر یعنی جو جیش الاسرہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صاحبہ جہاد کے لیے گئے تھے اور بڑا مشکل مرحلہ تھا وہ تو اس میں ایک آزمائش یہ کے کہ پانی اصلاً ختم ہو گیا تھا حتیہ کہ جانور کاٹ کے ان کی چیزوں کو نچوڑ کے جو پانی آ رہا تھا وہ بھی لوگ پی گئے اتنی زیادہ ایک تو حجاط کی گرمی وہ اپنی جگہ پر ہے پھر پانی بالکل ختم ہو جانا یہ ایک بڑی آزمائش ہے اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بارگاہ جسالت میں حاضر ہوئے اور رسول پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں فرماتے حضر اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے الفاظ یہ ہیں کہ فلم جرد حضور اللہ اسلام نے ابھی اپنے ہاتھ لوٹائے بھی نہیں تھے کہ آسمان پر بادل گر آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی اور مزہ یہ تھا کہ سب نے اپنے برتن تک بھر لیے لیکن یہ بارش لشکر سے آگے نہیں گئی تھی جتنا لشکر تھا اسی کے اوپر برس رہی تھی تو وہی آسمان اوپر حضرت اسلام کی حکومت ہے جہاں اشارہ کریں گے وہیں بارش ہوگی جہاں فرمائیں گے کہ نہ ہو تو وہاں پر نہیں ہوگی آگے ایک اور واقعہ ابو طالب کا بیان کرتے ہیں اور یہ بظائر جو واقعہ ہے یہ اعلانی نبوت سے پہلے کا ہے فرماتے ہیں ابو طالب, طالب نے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور یا تو حضر علیہ السلاۃ ان کے پیچھے بیٹھے تھے یا یہ حضر علیہ السلاۃ اسلام کے پیچھے تھے اور ضلع مجاز کا مقام تھا بازار تھا کہا کہ پیاس لگی ہے اور میں پاس پانی نہیں فَنَذَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَا حضور الاسلام نیچے تشیق لائے وَضَرَبَ بِقَدْمِهِ الْأَرْضَ اپنا پاؤں زمین پر مارا ٹھوکر ماری فَخَرَجَ الْمَاءُ پانی زمین سے نکل آیا فَقَالَ اِشْرِبْ حضور الاسلام نے ان سے فرمائے کہ پانی پیو یہ بزائد اعلان نبو سے پہلے کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ معجوزہ ظاہر فرمایا اب فرماتے ہیں قاضی آزمال کی رحمت اللہ تلاڑی اگر بیان کرنا چاہیں تو اس باپ کے اندر بہت ساری حدیثیں اور بھی موجود ہیں انہیں میں سے ایک جو ہے جب بھی آپ نے بارش کی دعا کی دعائیں استفقا کی اللہ تبارکوادر نے بارش برسائی اسی کے مماثل اور بہت ساری حدیثیں بھی موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے اور آپ علیہ السلاط اسلام کے صدقے تفیل اللہ تبارک و ہماری ہمارے والدین کی ہمارے سارے خاندان کی بلا حساب و کتاب بخش و مغفرت فرمائے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے حضور علیہ السلاط اسلام کی عقیدت محبت میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم